اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون نه کالا تم و از تم الا اللہ سبحانه ہو تعالی نے ایک اصول اور قانون رکھا ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد اگر نیف و صالح ہے تو اوپر آسمانوں پر جاتا ہے بد نافرمان اس کے لیے تو آسمانوں کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے لا ابواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولتے لیکن کائنات کی دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ نہ ہو نے زندگی میں ہی آسمانوں سے اوپر بلایا ہے ایک سیدنا عیسا علیہ اللہ اور دوسرے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے حالت بیداری میں روح و جسد سمیت مسجد حرام سے مسجد افسا تک پہنچایا پھر وہاں سے ساتو آسمانوں کی سیر کروائی کتب احادیث میں اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اسی طرح سیدنا عیسا علیہ سلاد و کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم عیسائی یہودی یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسی علیہ سلاط و کو قتل کر دیا وہ فوت ہے ماں کا تالو ہوں اور ماں انہوں نے عیسی علیہ سلاد و کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا والا حالا ہم، ہاں، اللہ سبحانہ نے مبتلا کر دیا عیسا علیہ سلاد و قتل بھی نہیں ہوئے سولی پر بھی نہیں لٹکائے گئے بل راسا اللہ نہیں بلکہ عیسا علیہ سلاد و کو اللہ سبحانہ ہو و تعلی نے اٹھا لیا ہے۔ اور پھر قرب قیامت اللہ اب العالمین عیسا علیہ سلاد و کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ اپنی کہولت کی عمر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے آ کے باتیں کریں گے موجدہ ہے عیسا علیہ سلاد و سلام کا مہد گود میں بھی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے, مجھے برکت بنایا ہے نماز کا مجھے حکم دیا ہے زکات کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا ہے ولم اللہ سبھانا ہوا نے مجھے جبار جب ظالم نہیں بنایا نافرمان بھی نہیں بنایا تو حالت قہولت میں ان کا بولنا ادھیڑ عمر میں ان کا بولنا آج تک ثابت نہیں ہو سکا وہ کب ہوگا جب عید علیہ اللہ وسلام نازل ہوں گے اتریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ وی اللہ کی قسم کسم لگن مریما حق من حج اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم علیہ سلا تو تمہارے اندر ناول ہوں گے ایک حاکم بن کر عادل بن کر یہ خنزیر کو قتل کریں گے جزیے کو ختم کر دیں گے دجال کو قتل کریں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہے تو ان آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا ہے اور کرد قیامت یہ نازل ہوں گے بڑا واضح سادہ کا عقیدہ ہے قرآن اور حدیث میں اس پر کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں موٹا کا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ عیسا علیہ سلاط وسلام کا نازل ہونا یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات قرآن میں اگر تو یہ آیا ہو کہ عیسی علیہ سلاد و دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور حدیث میں آیا ہو کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے پھر تو مخالفت بنتی ہے قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ و سلام دنیا میں نہیں آئیں گے یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے شہید بخاری کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم وہ تمہارے اندر نازل ہوں گے تو تناقض اور تعارض تو دونوں باتوں کے اندر موجود نہیں ہے تعارض سب ہوتا ہے کہ قرآن کہے کہ نہیں آئیں گے اور حدیث کہے کہ آئیں گے پھر ہوتی ہے مخالفت تو لہذا یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہیں وہ حدیثیں جن میں عیسیٰ علیہ سلاط و کے نزول کا ذکر ہے بات بالکل بے بنیاد ہے اور کھوکھلی ہے حقیقت سے خالی ہے دوسرے نمبر پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ سلاط و فوت ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چل بچتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا ہے انہم لا یرجعون کے وہ دوبارہ نہیں لوٹیں گے نہیں آئیں گے لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ سلاطو اسلام دوبارہ آئیں گے قرآن کے خلاف ہے تو پہلی بات تو یہ کہ عیسا علیہ سلاط و کی موت ثابت ہی نہیں عیسیٰ علیہ و اسلام کا فوت ہو جانا یہ ثابت ہے ہی نہیں عیسا علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب حالہ ہوا تو اعلیٰ نے فرمایا ہے انی متوفیقا انی متوفیقا تو قرآن میں ہے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں لہذا عیسہ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اللہ نے یہ بات کب کہی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو تب ہی اللہ نے وعدہ کیا تھا انی متوفی کا راسے او کا ای گئی کا معنی یہاں پر وہ کرتے ہیں فوت کرنے والا چلو اس کے معنی کے ساتھ ہم اختلاف نہیں کرتے وہ ایک فنی باس ہے اس کو ایک طرف رہنے لفظوں پہ غور کر لیں صرف انی متوفی کا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں و راہ سے او کا اگیا اور تجھ کو اٹھانے والا ہوں ان سے آپ یہ پوچھ لیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب فرمائی تھی تو عیسا علیہ السلام اس وقت زندہ تھے یا نہیں یقیناً تھے اور یہ بات مانے بغیر اس چارہ ہی نہیں اللہ نے کہا کہ میں فوت کرنے والا ہوں اور تجھ کو اٹھانے والا ہوں تو اگر متا وہ سیکا سے یہ مانا ہو کہ فوت ہو چکے ہیں تو کیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی عشا علیہ السلام کو ایشا علیہ السلام اس وقت فوت ہو چکے تھے تو معلوم ہوا کہ اس لفظ سے فوت ہو چکا ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کرنے والا ہے کم کرے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہم بتاتے ہیں کہ کب کرے گا اللہ تعالیٰ فوت نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ قربے کے نازل ہوں گے وہ سارا اسلامی نظام کھڑا کریں گے ایک مقررہ مدت تک رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں فوت کر لے گا فوت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس علیہ السلام کو اسے انکار نہیں دعویٰ ہے ان کا کہ فوت ہو چکے ہیں تو اس دعوے پر دلیل کوئی نہیں دلیل ایسی دیں کہ جس میں ہو قرآن کی کوئی ایسی ایت پڑے جس میں یہ ہو کہ فوت ہو چکے ہیں وہ کوئی نہیں پھر ایک وہت پیش کرتے ہیں کہ بمام محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدخلط بن قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رسول ہیں آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں لہٰذا گزر چکے ہونے کا مانا فوت ہو چکے ہیں کہہ دیا ہے کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں یہ زمین دیتے ہیں لیکن اس پر بھی ذرا غور کریں جو بندہ گزر چکا ہوتا ہے کیا وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے گزر چکے ہونا سے فوت ہونا ثابت نہیں ہوتا تو آپ کے پاس جو ایک بندہ گزر جائے تو کوئی بات بھی آنے والا پوچھے کہ یہاں ایک فلان شخص نے آنا تھا تو آپ کہتے جی وہ گزر چکا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ فوت ہو چکا ہے گدر چکے ہونے سے فوت ہو چکا ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی گزر چکے ہونے سے دوبارہ نہ آنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ واپس بھی تو آ سکتا ہے یا تو یہ کہا جانا کہ گزر چکے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے پھر تو بات مندی ہے لہذا اس کی بھی علمی بحث کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں الفاظ ہی ان کے دعوے کا ساتھ نہیں دیتے چلو ہم ذرا ایک قدم نیچے آتے ہیں مان لیا کہ عشا علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں فرض محال لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو چکے ہوں پھر بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم عیسا بن مریم تمہارے اندر نازل ہو گے اور ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے ما عن آپ کا یہ فرمان وہی پر مبنی ہے اور فوت ہو جانے کے بعد فوت شدہ لوگوں کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا <سلام> الم سارا اللہ دینا کارا جو مندی اولوت کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ موت سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگے تھے اللہ نے پھر موت دے دی پھر ان کو زندہ کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ نے مار کے دوبارہ دنیا میں زندگی دی ہے پھر منہ سال سلا تو کا واقعہ بنی اسرائیل کہنے لگے للن مین اللہ کا اللہ جہرا ہم تیری بات نہیں مانیں گے تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں پھر آپ دت کم نے آن پکڑا سارے ہی مر گئے دیکھتے ہی رہ جائے اللہ اسرائیل کو کہتا ہے دیکھو تمہیں ہم نے مار دیا تھا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا اللہ تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ تو انسان ہیں جانور بھی اللہ تعالیٰ نے مارچنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ کیے ہیں صورت بکرا ہی اگر پڑی ہوتی تو مسئلہ سمجھ آ جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آدمی لکھتے ہیں سلاۃ و سلام سے بستی کے پاس سے گزرے اجڑی پڑی تھی سوچنے لگے کہ اللہ اس کو اب کیسے زندہ کرے گا اللہ نے کہا اچھا تجھے دکھاتا ہوں کیسے زندہ ہوتا ہے سو سال تک مار دیا میرا <عَامِن> سو سال تک اللہ نے ماری رکھا ثم باہر پھر اس کو زندہ کیا اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک گدا تھا جس پر وہ سوار تھے سفر کر رہے تھے گزر رہے تھے بستی سے کچھ کھانا تھا زیادہ راہ سو سال تک کھانا خراب نہیں ہوا گدا وہ مر کے اس کی ہڈیاں بکھر گئیں گوشت سارا ختم ہو گیا فرمایا پوچھ رہے تھے کہ کیسے زندہ ہوگا اب دیکھ بندر ماری کا گدے کو دیکھ تجھے لوگوں کے لیے ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں بندرل اضام ہڈیوں کو دیکھ کئی پنشی دوہا ہم کیسے ان کو جمع کرتے ہیں سما نقصو لا ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں فلما تب جب اللہ نے یہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے کر کے دکھایا کہنے لگا ہاں اب نے سمجھ گیا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا گدے کی بکھری ہڈیوں کو اللہ نے ڈھانچہ بنا, بنا کے اس پر گوشت چڑھا کے دکھا دیا اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی ہیں کہ ہم نے کہا اولن کیا تو ایمان نہیں لایا کہنے لگے بلا ولا کن یسمانہ تل اللہ میں تو دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں ایمان تو ہے میرے اندر فرمایا تقریب ارباہ منت کریے پر چار پرندے پکڑ سر اپنی طرف مائل کر جب وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں ان کو دبا کر بجے اللہ کن جبا من جز اور ان میں سے ایک ایک پرندے کی ایک ایک ایک ایک پہاڑ مجھ ہوں پھر انہیں اپنی طرف بلا جب زندہ تھے تو بلاتا تھا تیرے پاس آتے تھے گوٹی ووٹی کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بکھیر دے بکھیرنے کے بعد پھر اسی طرح سے بلا یہ عتیم عاصہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ چاہے تو دنیا میں زندگی دے سکتا ہے ان اللہ کل شعیب قدیر یہی عیسا علیہ السلام ہے السلام کیا کرتے تھے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے تو اگر سرد محال یہ مان بھی لیا جائے کہ عیسا علیہ تو اسلام فوت ہو چکے ہیں تو وہ پھر بھی دنیا میں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم عیسا بن مریم علیہ السلام وسلام تمہارے اندر نازل ہوں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے قہولت میں بھی تو ویو انہوں نے بات کرنی ہے اور یہ موجودہ وہ سن کہ میں چالیس پینتالیس سال کی عمر میں ساری دنیا باتیں کرتی ہے یہ کون سا نیا مسئلہ تھا جو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ کہلت میں بھی وہ کلام کریں گے کچھ امتیاز تو ہوگا نا تو امتیاز یہی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور سنیہ کہلت کے اندر کلام کریں جو کل ہی منا تھا فلم یہ بھی پرانے مجید کی آئے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عیسا علیہ سلاۃ وسلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے پھر اللہ سبانہ نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے عیسا علیہ سلاط وسلام کو کتاب حکمت تورات اور انجیل سکھائی اللہ تعالی سکھائے گا عیسا علیہ السلام کو کتاب حکمت تورات اور انجیل اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھی بھیجے گا جماعت المسلمین عبدالحادی گروپ کے اندر ایک ان کا وہ بڑا مناظر اور سولہ مقرر تھا ابو مزمل حق نواز گھوٹوی بدلہ سنت میں اسی نزول مسیح کے موضوع پر اس سے بات ہو گئی تو کہنے لگا کہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور حدیث ہے لفظ کتاب و حکمت قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے اس کا معنی قرآن اور حدیث ہے میں نے اس کے سامنے یہ آیت پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ علیہ السلام کو کتاب حکمت اور انجیل سکھائے گا تو, تو نازل, ہو چکی. انجیل پر نازل ہوئی یہ تو سیکھ لی قرآن تو بھی نازل نہیں ہوا تھا اور حکمت سے لیتے ہو حدیث اور قرآن کتاب سے مراد قرآن کہ کتاب و حکمت کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا قرآن و حدیث ہی مراد ہوگا تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث اور تورات اور انجیل تو علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پہلے سکھا دیا تھا نبی اخلاط اسلام سے بیچارا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بن گیا اللہ کے ہر نبی کو اللہ نے کتاب و حکمت دی ہے یہ ان کا ہی معاملہ تھا ان کا ایک الزامی ان کو جواب تھا حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے جواب میں وہ اگلی آیت پڑھیں جہاں پہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو کتاب و حکمت دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے وہ کیا آیت تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا حکما جب اللہ تعالی نے تمام کرم بیا کے رام اللہ علیہ وجما سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں پھر سما جات و کوئی بھی رسول تمہارے پاس آ جائے مصدیقن لیما مایا وہ اس چیز کی بھی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے اللہ تو مینی تم اس پر ایمان لاؤ گے وال اور اس کی مدد بھی کرو گے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اقرار کرتے اس بات کا واقف تم اللہ تم اسری پختہ واجہ دیتے ہو فالو اقرار تو انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب گواہ ہو جاؤ انا محامین شاہ میں بھی تمہارے سارکواب دوا تو یعنی انبیاء کرام کے آنے کے بعد اگر کوئی نیا نبی آئے گا کسی نبی کی زندگی میں تو انبیاء کو کیا حکم ہے کہ نئے آنے والے نبی پر نمبر ایک ایمان لانا ہے والنا ہو اور اس کی مدد بھی کرنی ہے تو کیا ہوا لوپ الحلات وسلام ابراہیم پر ایمان لائے من لوت اللہ نے ان کو قومی سدوم کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی تھی اور لوت علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی, ملی, ملی موسا بھی نبی تھے ہارون بھی نبی تھے لیکن موسا کی فرمائش پر ہارون کو نبی بنایا ارفر الا ہارون وہ اب ساہو منی موسا کا نوت پہلے ملی ہارون کو بعد میں ملی ایک واقعہ اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سدھا و ہوا نے انبیاء کرام کو بھیجا اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے کو بھیجا فائدنا اب دونوں کو جتلا لیا تیسرے کو اللہ نے بھیجا اور رہی علیہ السلام کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت لے کے آ تو وہ کیا کریں گے اپنے اس وعدے کی پاسداری کریں گے نا کہ نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد بھی کریں تو لہذا کسی نبی کا دوسرے نبی کا امتی ہونا یہ نبی کی توہین نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کیا ہے فدیلت ہے کہ اس کو نبوت کا شرم بھی حاصل ہے اور دوسرے نبی کا امتی ہونے کا شرم بھی حاصل ہے تو یہ کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں دس سوال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تیسرے علیہ و سلام کی نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر پہلا سوال وہ کرتے ہیں کہ اگر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسارت علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے چھوٹا سا نے رسالہ لکھا ہے نزول مسیح کے بارے میں اس کے آخر میں یہ دس سوال دیے ہیں کہ کیا وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے پہلا سوال یہ تو اس کا جواب آپ سن چکے ہیں کہ نبی اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے رسول ہوں گے الہ بنی اسرائیل اللہ نے ان کو پہلے بھیجا تھا نئے نبی کے آنے کے بعد پرانے نبی کا سکا ختم اب یہ اس نبی کے اوپر ایمان لا کے اس کا امتی بنے گا اور اس کے دین کی تائید و نصرت کرے گا یعنی عیسہ علیہ و اسلام کا نزول نبی یو امتی کی حیثیت سے ہوگا سابقہ دور کے وہ نبی تھے اب وہ امتی ہیں ان کی نبوت بھی مسلمہ ہے اور ان کا امتی ہونا بھی مسلم ہو جائے گا دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا کسی امتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اہل کتاب اور دیگر غیر مسلموں کو کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اگر امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا امتی کہہ کی سکتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو اس کا جواب بھی پہلے سوال میں ہو چکا ہے کہ وہ نبی اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کیا تھے نبی اپنی نبوت کی دعوت دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں اب چونکہ یہ نبی علیہ السلام اسلام کے امتی بن گئے تو کس کی دعوت دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال ہے ہی غلط یہ سوال ہے ہی غلط کیونکہ ایسا علیہ السلام السلام صرف امتی نہیں بلکہ نبی اور امتی ہیں اس طرح لوت علیہ السلام نبی بھی اور امتی بھی ہارون علیہ السلام نبی بھی اور امتی بھی لہٰذا وہ نبی بھی اور امتی بھی ہیں سوال ہی غلط بنتا ہے اسی طرح تیسرا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ساری انسانیت اور اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے کیا وہاں ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایک امتی عیساس و اسلام پر ایمان لانا یہ تیسرا سوال بھی دوسرے سوال کی طرح ہی ہے کہ قرآن نے کہا ہے رسول قرآن اللہ نے کہا ہے بني قرآن میں اللہ تو والا تنسور نہ ہوں کہ ایسا اللہ تو سلام رسول ہیں بلی اسرائیل کی طرف اور واضح انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی نبی آئے گا تو میں اس پر ایمان لاؤں گا اور مدد بھی کروں گا لہذا یہ سوال بھی غلط ہے چوتھا سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا تو وہ تو آپ سن چکے ہیں پہلے سوال کے جواب میں کہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ تو میں نا بھی بالا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور رسول ہو جس کی زندگی میں نیا رسول آ جائے وہ نئے رسول کا کیا بنے گا امتی اس پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے پر ایمان لانے کے بعد اس کے دین کی مدد بھی کرے گا پھر پانچواں سوال کیا ہے کہ عیسل کو دوبارہ نزول کے وقت امتی ماننے سے نبی ہونے کا انکار لازم آتا ہے پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ نزول اس علیہ السلام کا نہیں ہوگا عیسا علیہ السلام تو اسلام کا نزول ایک بارہ ہوگا پہلے تو وہ پیدا ہو گئے ہیں نزول تو ایک بار ہی ہوگا کہ ادا اسمائل کو معلوم ہوتا ہے کہ سوال بنانا بھی نہیں آتا بار بار پہلے سوال میں بھی لکھا ہے دوبارہ نزول پانچویں سوال میں پھر لکھ دیا ہے دوبارہ نزول تو دوبارہ نزول تو تب ہونا کہ جب عیسا علیہ اسلام دو بار نازل ہوں نزول ایک بار ہے ایک بار اشارۂ اصلاق اسلام اپنی ماں مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے نبوت دی ہے لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دی ہے پھر اللہ نے اٹھا لیا اس کے بعد وہ نازل ہوں گے تو نزول ایک بار ہے تو دوبارہ نزول کی رٹ لگانے سے علم کا پتہ چل جاتا ہے اور کلی کھل جاتی ہے کہ یہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں پھر یہ سوال کہ نبی کو امتی ماننے سے نبی ہونے کی نفی لادم آتی ہے اصل میں اس سوال کی بنیاد وہ یہ عقیدہ ہے دماغ میں کہ جو امتی ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے دماغ میں یہ عقیدہ ہی باطل ہے لوت علیہ سلاۃ و ابراہیم علیہ اللہ تو السلام دھے کے تھے کہ نہیں اللہ نے کہا مانا لاہو لوتون لوت علیہ سلاۃ و السلام ابراہیم پر ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا ایک ہی بندہ لوت علیہ سلاط و صرف ایمان لانے والے بنے اور پھر لوت علیہ سلاۃ اسلام کو اللہ نے قوم سزوم کا نبی بھی بنایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امتی ہونے سے نبی ہونے کی نفی لازم نہیں آتی ضروری نہیں ہے کہ جو امتی ہو وہ نبی نہ بن سکے یہ کوئی حضور اور قاعدہ نہیں جو دماغ میں انہوں نے سوچا ہے وہی وہ غلط ہے چھٹا سوال کیا ہے کہ اگر نبی اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا اس وقت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کیا کسی نبی کی ضرورت ہے آپ کے بعد یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کو ربوت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ چھ سو سال قبل کی نبوت پہلے ہوئی نا تو بعد میں نبوت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی کون ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مثال کے طور پہ آپ کا پہلا بیٹا مثلا پیدا ہوگا 1980 میں دوسرا پیدا ہو گیا انیس میں تیسرا پیدا ہو گیا انیس میں چوتھا پیدا ہو گیا انیس میں اب انیس سو نبے والا پہلے فوت ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی فوت ہو جاتے ہیں جو انیس سو چھیاسی میں پیدا ہوا وہ زندہ ہے باقی تو اب آپ کیا کہیں گے کہ آخری بیٹا یہ ہے انیس سو چھیاسی میں پیدا ہونے والا سب سے چھوٹا یا آخری وہ تھا جو نبے میں پیدا ہوا وہ آخری تھا نا وہ کے فوت پہلے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کے پہلے خالت حقیقی سے جا ملے لیکن ہیں تو آخری نام نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ملی ہے نبی بعد کہی ہے خاصم آخری نبی ہے پھر اسی طرح اللہ رب العال فرماتے ہیں بھائی سب نریم یا بنی اسرائیل رسول اللہ علیہ, علیہ خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ الصلاۃ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب تورات رات ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی سچی اللہ کی کتاب تھی وہ مبصرم بھی مِن بَعْدِي اور میں اس رسول کے بارے میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے ہیں اور خاتم النبیین ہیں تو رہا یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کی بے صب کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ, عیسیٰ علیہ, عیسیٰ علیہ و سلام عیسا علیہ سلاد و وہ کیا ہیں دوبارہ نئے نبی اور رسول بن کے آئیں گے بالکل نہیں <تصفح> وہ تو کیا کریں گے احادیث میں وضاحت موجود ہے اللہ نے جیسے وعدہ لیا ہے ویسے ہی کریں گے نبی پر ایمان لائیں گے اور دین کی منافرت کریں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہاں عیسا علیہ السلام کو دوبارہ نازل کر کے فتنے کی سرکوبی کرنے کی اور جنگو جدال کو ختم کرنے کی اور ج کو قتل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہی کام وہ آ کریں گے کوئی نبی نئی نبوت کا وہ اعلان و اظہار نہیں کریں گے کیونکہ نبی علیہ سلاۃسلام نے فرمایا ہے لَا يُنزلَ فِيكُمُ مريم کہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم وہ تمہارے اندر عادل حاکم بن کر نازل ہوں ساتواں سوال لکھا ہے کہ اگر تمام انبیاء کے آخر میں آنے والی ہستی اسلاط و اسلام مان لی جائے تو آخر آخر الانبیاء لا نبی باجی کا کیا مفہوم ہوگا نبی سلاۃ اسلام کا فرمان ہے فإنی آخر الانبیاء میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اپنے دعوے میں بطور دلیل ایک حدیث پیش کی ہے انہوں نے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا اور یہ بھی کہ کہ تمہارے اندر یہ سب مریم نازل ہوں گے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کیا وجہ ہے کہ نبی کے ایک فرمان کو مان کے دوسرے کو نہیں مانتے یہ دو رنگی کس چیز کی ہے اور پھر دونوں میں کوئی منافعات اور تضاد بیانی بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسلات و اسلام بھی نازل ہوں گے کوئی ان کے اندر تضاد نہیں ہے کیونکہ اسلات و سلام نے خود کہہ دیا ہے اللہ نے قرآن میں نقل کیا برسولی من بعدی احمد کہ میرے بعد آئیں گے نبی سلاۃ السلام ان کا نام احمد ہے اور عیسا علیہ السلام کے بعد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آہ دنیا سے جلدی چل بسے اور عیسا علیہ السلاط السلام کو اللہ نے باقی رکھا ہے یہ اللہ کی مردی ہے جس کو جتنی عمر دے جتنی دیر تک زندہ رکھے پھر آٹھواں سوال کیا ہے عیسا علیہ سلاۃ وسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور صدیوں تک وہاں رہنا یہ نعمت ہے یا نہیں تو ہم نے کب انکار کیا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسا علیہ تو سلام کو یہ شرح بخشا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں سے ہیں یہ بہت بڑی نعمت اور احسان ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا سیدا عیسا سلاۃ سلام کا نامہ سوال لکھا ہے اگر نعمت ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ و اسلام کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے ان نعمتوں میں آسمانوں پر اٹھائے جانے اور پھر زمین پر نازل ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے کیوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عیسیٰۃ و اسلام کو یاد کروانی ہے ان میں اس نعمت کا ذکر نہیں ہے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا اور دوبارہ نازل ہونے کا اگر نعمت ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے تو اس علاح اسلط کا بن باپ پیدا ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے <تصفح> نا نعمت بن باپ کے پیدا ہونا اور اس کا بھی ذکر ان نعمتوں کے اندر موجود نہیں ہے جن کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا اس علیہ السلام کو تو کیوں نہیں ہے جو اس کا جواب آپ کی سمجھ میں آئے گا وہی وہ اپنے سوال کا جواب سمجھ لینا اور پھر اللہ سب نے فرمایا ہے یاد کرو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی ہے اللہ تعالی یہ فرمائیں گے کیا از ات کا بے روح القدس روح القس جبریل امین کے ساتھ ہم نے تیاری منافرت کی اور حکمت و طورات اول انجیر اور میں نے آپ کو کتاب حکمت اور اور انجیل کی تعلیم دی بھائی زخل کو منتین کا ہے اور مٹی سے آپ پرندے کی شکل بناتے میرے حکم کے ساتھ پتنپوری آپ اس میں پھونک مارتے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا اور آپ کوڑ اور برف کی بیماری والے کو میرے حکم سے چھپا دیتے وہتا بھی ازنی میرے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کرتے وہ کفکت بنی اسرائیل کا اور ہم نے جب آپ سے بنی اسرائیل کو روکا یعنی پھر کو پیچھے ہی مار دیا بہ نات جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ نعمتیں جو ہم نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کی ہیں تو اس کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیشا علیہ السلاۃ وسلام پر یہ نعمت زندہ اٹھایا جانا اور دوبارہ دنیا میں آنا ذکر نہیں ہوا تو بن بات کے پیدا ہونا بھی ذکر نہیں ہوا اور والدہ پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں نکری علیہ السلاط والسلام ان کے کفیل بنے رزق آتا تھا مریم علیہ سلاۃ وسلام کے پاس یہ بھی تو اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہیں اس کا تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے کیوں ہمارا جواب حکم ہوا جواب اونا جو آپ کا جواب ہے وہی وہ ہمارا جواب ہے پھر اسی طرح دسواں سوال کیا ہے کیا اللہ اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں یا پر جانے کا واقعہ ہی رونما نہیں ہوا اس کا بھی تقریباً جواب پچھلے جواب کے اندر ہی گزر چکا ہے کیا عیسا سلاط وسلام کا بے पैदा پیدا ہونا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا بھول گئے ہیں یا یہ واقعہ ہی نہیں ہوا کیا مریمر سلاۃ و سلام کا کفیل بننا علیہ دکریاسلاسلام کا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں مریم علیہ اخلاط والسلام پر اللہ تعالیٰ کا اعضا آیا ہی نہیں یا بھول گئے ہیں بڑا بے ڈنگا سا سوال ہے تو یہ سارے سوال ایسے کیسے ان کے کھاتے میں بھی پڑتے ہیں اور حقیقت کیا ہے لا ربی وال اللہ سبحانہ ہوا تو اعلیٰ نہ بھولتا ہے نہ ہی اس سے کوئی بات چوکتی ہے اور جدھر اللہ کرواتے ماں کہنا رب وہ سیا تیرا رب بھولنے والا نہیں اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی بھولنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے نعمتی کا, کا کہ میری نعمتیں یاد کر لفظ نعمت کے اندر وہ تمام کی تمام تر ساری کی ساری نعمتیں آ گئی لفظ نعمتی کے اندر ساری نعمتیں آ گئی ہیں خواہ. یہاں پر اس آیت کے اندر ان نعمتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے چاہے نہیں لیا لیکن لفظ نعماتی بولا ہے نا تو میری نعمتوں کو یادگار ان میں سے چاندے گنوا دی ہیں کافی گنوائی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ساری ذکر کی جائیں اور اصول ہے ذکر ادم ثبوت کو مستلزم نہیں کہ ایک جگہ پر اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ثابت ہی نہیں یہ اصول ہی غلط ہے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے کہ چونکہ یہاں پر ذکر نہیں لہذا ثابت نہیں یہ اصول ہی غلط ہے اور پھر عیسایہ علیہ و سلام کا آسبانوں پر اٹھایا جانا پرانے مجید میں موجود ہے بل رافا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا میں تجھ کو اٹھانے والا ہوں متوقع تجھ کو قود करने वाला हूं और उठाने वाला हूं تو یہ عشارت وسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور دوبارہ نظور بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اگر یہاں پہ ذکر نہیں ہوا تو اور بھی تو بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں آیا ادم ذکر ادم ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتا یہ درست اصول اور فائدہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز کا اگر ذکر نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ثابت ہی نہیں دوسری جگہ سے ثبوت مل رہا ہے اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ آنا ہوا نے فرمایا ہے انا کا می تن وا میے کہ آپ بھی ہی میت ہیں اور وہ بھی میت ہیں دلیل بڑی جی پیش کی ہے یہ بات تو ان شاء اللہ کے بارے میں تو نہیں کہی گئی کس کے بارے میں کہی گئی ہے وہ جو مقابلے میں تھے کفار مچلے کی کہ آپ بھی میت ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہیں اور یہ بھی میت ہیں میت کا معنی مرنے والے تو کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تھی قرآن میں نازل ہوئی نا میتن تو کیا می اس وقت مر چکے تھے میت ہو چکے تھے تو فی کا فوت کرنے والا ہوں میتن مرنے والے ہیں آپ بھئی کب ہم نے انکار کیا ہے کہ نہیں مرنے والے مانتے ہیں مرنے والے ہیں لیکن کب مریں گے اس کی وضاحت تو نہیں نہ ہو رہی اور پھر بھی پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر فرد محال مان بھی لیں کہ علیہ السلام ہو گئے ہیں پھر بھی نزول کا انکار نہیں کیا جا سکتا باقی ان کا زندہ ہونا وہ ہم قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ثابت کر چکے ہیں اور ابراہیم میر خیال کوٹی رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے شہادت القرآن کے نام پر علیہ کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے بڑی مفید اور بہترین کتاب ہے اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو یہ جتنے بھی فکر ہیں عیسا علیہ سلاد و کی زندگی کے منکر اور اسی طرح ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کے منکر سب کا ناطق بند ہو جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ خال ساتن عیوں کا عقیدہ ہے جس کو ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے تو یہ محض دعویٰ ہے حقیقت میں کچھ اور ہے یوگیوں کا کیا دعویٰ تھا پناہ قتل ری سبنا مریم یہ دعویٰ تھا ان کا اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو اگر ہم کہہ دیں کہ عیسا علیہ السلط و کے قتل ہو جانے کا یا فوت ہو جانے کا عقیدہ خالص تن یہودیوں کا عقیدہ ہے جس کو ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے پھر جو جوابی سوال کا دیں گے وہ ہماری طرف سے بھی جواب سمجھ لیں آسان حال ہے یہودیوں کا عقیدہ تھا نا کہ عیسہ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کچھ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ علیہ السلام ہو گئے ہیں وہ مسلوب ہو گئے ہیں سولی پہ لٹک گئے ہیں اور سولی پہ لٹک کے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں لہذا اب ہم عیسائی جو مرضی کریں وہ ہمارا نجات کے اندا تھا تو عیسائیوں کا بھی ایسا عقیدہ کیا ہے کہ عیساء علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ان موجودہ ہمارے عیسائیوں میں سے ایک بہت بڑے گروہ کا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سال علیہ تو اسلام کے فوت ہو جانے کا عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس کو پھیلانے کے لیے منظم سادت کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کرنے والے اپنے آپ کو مسلمین اور باقیوں کو کافرین کہتے ہیں تو خلاصہ کلام نتیجہ یہ نکلا کہ عیسا علیہ رات و وہ دنیا میں اللہ کی قسم ضرور بے ضرور ناڑ ہوں گے حاکم ہوں گے آگل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے جزیہ ختم ہو جائے گا لوگ اللہ کی توحید پر جمع ہو جائیں گے فتنا فساد کی جڑ کٹ جائے گی یہودیوں کو تہے تیز کر دیں گے والے سبز جبوں والے ستر ہزار یہودی ایران کے علاقے اسمہان سے وہ نکلیں گے تو جال کے ساتھ مل جائیں گے ادھر سے غزبہ ہند جاری ہوگا جس کی وسارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ لوگ ہندوستان کو فتح کریں گے ہندوستان کے مہاراجاوں کو دیڑیوں کے اندر جگڑ کر لائیں گے اور اس کے بعد یہ عیسائی سلاط وسلام کے ساتھ مل کر دجال کے جہاد کریں گے اور یہ دونوں لشکر جو غزبہ ہند میں شریک ہوگا اور عیساء علیہ و اسلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف لڑے گا مغفور لاہن ہے اللہ نے ان کی بخش کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے تو حق اور درست عسیدہ یہی ہے کہ عیسا علیہ سرات و زندہ ہیں اللہ نے ان کو اخباروں پر اٹھا لیا ہے لوگوں کے فطرے سے ان کو بچا لیا ہے پھر آخر میں اللہ تعالی عی علیہ سلاط و اسلام کو نازل کریں گے فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہودیت ختم ہو جائے گی جنہوں نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہر طرف سے لوگوں کو کھا رہے ہیں اور مار رہے ہیں تو جس قدر بھی احترام بات عیسا علیہ اسلام کے دوبارہ نازل ہونے پر وارد کیے جاتے ہیں اس سال علیہ اسلام کی حیات اور زندگی پر وارد کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے فضول بے کار اور مردود ہیں ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ کسی عقل مند کی طرف سے نہیں لایا ایک تو دین کی کوئی مضبوط سمجھ رکھنے والا بندہ ہو وہ بہت سوچ سمجھ کر اعتراض کرتا ہے سوال اٹھاتا ہے جس کو دین کی کوئی خاص سوج بوجھ نہیں بھی ہوتی لیکن اگر اللہ نے اس کو اکل اچھی دی ہونا اپنے سلیم سے اگر اللہ نے اس کو نوادا ہو تو وہ بھی بودھ قسم کے اعتراض نہیں کرتا اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے تو کچھ سوچ کے سمجھ کے تو ان سوالات کو اگر پڑھ لیا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ سوال کسی وی شعور آدمی اور اپنے سلیم رکھنے والے کی طرف سے بھی ایسے بے ڈھنگے اور بودے قسم کے اعتراضات اور سوالات ہیں اللہ سبانا ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توقی فرمائے وما اللہ باللہ اہل ہی تو اہل ہی امید